ہائے زنا ہائے بازا ہائے زنا بازا ہائے ہائے ہائے ہر شہر سے آئے پتھر چادر تو ہر شہر سے آئے شہر سے آگے پتھر ذہران کہا ذہران کہا کھارے پتھر گھر ماں تو شہر سے آئے پتھر گری ماں تو شہر ہاتھوں میں اٹھا لے پتھر دکھا لے پتھر گرم تو شہر سے آگے پتھر گرم تو شہر سے آئے پتھر جا جن کا کت بنا رے پتھر دکھا رے پتھر گھر ماں جیتو رشہ سیا رتھ نگر ماں جیتو رشہ سیا بن تھے سینا سے پوسٹ بد تھے نیش پھر بار کے پاس سے ہٹا لے پتھر لکھا دے پتھر گرے پات شہر سے یہ تو ساتھ نہیں جس نے بچا سلا جس نے بچا اس کی بیٹی بھلے اس کی بیٹی بھلے ز میں کھے پت سلمان کے بات نارے پتہ کہ پتھر سدر پانچ تو شہر شارے پتھر سدر ماں جیتو ویشہ ممکن تھا کوئی تجھ پہ اٹھائے پتھر زہر جیتا دکھایا پتھرے پانچ شہر سے سیا پتھر گر پان جی سے شہر شیا پھر سے غلب مینا بہائے پتھرے زیادہ کھا لے پتھرے سڈر ماں تو میرے شہر سے آگے پتھرے شہر سے آگے پتھرے